نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكة روض صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وصلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكارب وآلہی وآلہی وآلہی وآلہی وآلہی صلاحاں وصلاحاں علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم مخمام حضرت اللہ مغلانہ علام صبحانی صاحب بلا دامت بارکاتم العالی محترم جناب محمد بلال صاحب لائیت السخت تقریم مہمانان اکرامی حاضرین مجلس مختصر حمد و صلاح کے کے بعد اصول برکت کے لیے پرانے مجید پر قانونی کے قائد مقدسہ تلاوت کی قبل اس کے, کے کچھ عرض کی جاتی ہے اللہ تبارک کا بطالہ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم و رحیم علیہ افولسلام تسلیم کے سستے ہو تو مجھے حق کرنے کی توفیق عطا کرنا تمام شروع کا محفل کو اللہ تبارک کا بطالہ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیع پتا فرمانا آپ ان میں ہیں کہ ہمارے بھائی الطاف نور صاحب کے سوسر سوسر صاحب کا لگ بھگ دو مہینے ہوئے انتقال تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک مسئلہ جس سے ہم بالکل آف ہی ہمارے ذہنوں میں تو ہے مگر یاد نہیں تو بہت ہی اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو ہم مرحوم کے لیے دعا گوئند اللہ تبارک کا بعم کے مفرت کرنا جوار رحمت میں جگاتا تھا اور ان کے تمام آئیز ذکر بات کو سو سن خانا کو جمی رہتا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ موت پر گفتگو کی جائے کہ موت کیا ہے کی جس سے ہم بالکل آخر ہر شخص جانتا ہے اسے مرنا لیکن ہمارے ذہن میں عموماً تازہ نہیں ہوتا ہمیں مرنا اور یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے جوان سے کہتا ہے ابھی سے تم نماز پڑھنے لگے ابھی تو بہت عمر پڑی ساٹھ برس کے بوڑھے سے کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ سو سو برس کے بوڑھے ابھی تک ٹھیک جی ہے ابھی تھوڑی مر جاؤ ابھی تو بہت عمر باقی عبادت کے لیے یہ محض کا ہوگا کیا آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ بیس برس کا آدمی بھی مر جاتا ہے چالیس برس کا آدمی بھی چلا جاتا ہے دس برس کا پانچ برس کا بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے بعض ایسے بچے جو پیدا مردہ ہوئے ہیں یہ سارے مشاہدہات یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس کے باوجود بھی ہم نصیحت حاصل ہیں جو میں نے آئے پڑھی اس کا ترجمہ اور چند حدیثیں آپ کی نظر کرتا ہوں ارشاد باری میں ہوا یا ایدین عام تب اللہ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعلا سے کر کیسے کر بظاہر ہم ڈرتے لیکن خوف اور خشیت کے کوئی آسار ہمارے اوپر نہیں اس لیے بطور خاص فرمائے حق تو فاتی ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق کیا مطلب کبھی آدمی کوئی گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے تو کیا کریں لیکن تنہائی میں موقع ملے وہ کر گزرتا تو حقہ توفاطی <laughs> ویسا ڈر در جیسا ڈرنے کا خلوت میں بھی ڈروں جلوت میں بھی ڈر یعنی ظاہر میں بھی ڈروں اور واضح میں بھی ڈر گناہ کرنے پر کوئی قدرت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور اس کے بعد کرنا ولا کموں اور ہرگیز نہ مر ہرگیز تمہیں موت نہیں آئے مگر لاگوہن تو مسلم جب موت آئے ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان تو آدمی جب اپنے اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اس کو موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ مومی اور مسلمان یہی وجہ کہ ہم نماز جنازہ جب پڑھتے تو نماز جنازہ میں خاص دعا رکھنی لیجیے اللہ من آف تب و منا و اسلام السلام و من تبف منا و علی و اللہ اے اللہ تبہ و تعالی ہمیں جب تو زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے اور جب موت عطا فرمائے تو ایمان پر عطا فرمائے اس لیے نماز جنازہ میں خاص یہ دعا رکھی گئی کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کو تازہ کریں کہ ہمیں ایک دن مرنا فرما بلا تمو نہ ہرگی نہ مرنا تو مسلمون مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان اب آئیے ہم ذرا سا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ موت کیا ہے موت کہتے ہیں روح کا بدن سے نکل جانا جو اس پر کیفیت تاریخ ہوتی ہے اس کو موتیں عادی ہیں یعنی یہ کہ آدمی کے بدن سے مروب نکل جائے تو وہ آدمی کا بدن بے جان ہو جاتا اور وہ مر جاتا فی الواق موت کیا آئیے ہمارے سامنے اس وقت امام جلال الدین سی رحمت اللہ تعالی کی دو کتابیں جو خاص انہوں نے اسی عنوان اسی مسئلے پہ شرب و صدور بے شرح حال الموت اول خب قدر مختصر اسی عنوان پر انہوں نے بہت زخیم کتاب لکھی اور موت کے معاملے اور نشیب و خراب موت کیا ہے کیسے آتی آدمی پر جب آتی اسے کیا محسوس ہوتا کتنی اذیت کتنی تکلیف ہے اس پر انہوں نے بڑی زخیم کتاب لکھی کہ جب آدمی مرتا ہے تو یہ اروا آپس نے ایک دوسرے سے کیسے ملاقات کرتی اور جب انتقال ہو جائے تو اس کی اروا اس کے اور دیکھتی ہیں کہ کیا اس کے لیے کوئی سال ثباب کیا جا رہا کوئی سامان مقرب اس کے لیے کیا جا رہا یہ تمام باتیں انہوں نے قدر مختصر کہیں لیکن اعلی اظہر فاضل فریدی رحمتہ اللہ تعالی کی دو کتابیں اور ایک کا نام ہے ایٹان اور ایک کا نام ہے حیات المواد ساری تفصیل علماء اسے دیکھ سکتے ہیں میں ان میں کی کچھ باتیں بہت آسان کر کے بیان کرتا ہوں یہ امام سیف رحمت اللہ علیہ کی کتاب شہ صدور بے شر حالت موتبل قبور کے مندر جا حضور سے سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے تو آپ نے ارشاد کرنا کہ موت ایک کانٹے دار درخت کرنا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ موت ایک کانٹے دار درخت کنا پھر ایک حدیث شراب کرتی پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ جب آدمی پر موت آتی تو آدمی کو کیا محسوس ہوتا کیا لگتا ہے تو حضور فرما دی کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو اس کے بدن میں بے وسط اس کے بدن میں غصہ ہوا اور جب موت آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی طاقتور آدمی بڑی ابتد سے اس کے سڑانے سے اس درخت کو کھینچ رہا ہو یہ پتا لگتا ہے جسے موت آتی اب مجھے بتائیے اب تو زمانہ ایسا ہے چاروں طرف فرش پکا ہے روڈ بھی پکی ہر آدمی کو جوتے موزے میسر یہ زمانے کچے راستے ہوتے جھاڑیاں ہوتی کانٹے ہوتے اب بھی آپ آئے دیہات میں پاکستان میں سندھ میں آئے پنجاب میں آئے یہ کہ کانٹا لگ جاتا جب کانٹا لگ جائے چپ جائے کانٹا تو آدمی گھر آ کر کسی سے نکلواتا کوئی آدمی اسے جب پریت تھا بڑا جسیم اور طاقتور آدمی لیکن اس کے بدن سے جب کانٹا نکالتا बड़े تو بڑے بڑے جیوٹ بڑے بڑے سہتن. من آدمی کی چیخ نکل جاتی جب کانٹا اس سے نکالا جاتا تو ایک کاٹا اس میں سے نکالا جائے تو آدمی کی چیخ نکل جائے تو کیا حسیت کا اندازہ لگائیں گے آپ کے جس کے بدن میں پورا طرح گوسا ہوا اور اس کو سراہنے سے کھینچا جا رہا تو کتنی تکلیفوں کی ہوگی اس کی اب آئیے تکلیف کا احساس کیا تکلیف ہے ایک حدیث شریف امام سیوتی نے یہ نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا موت جو ہے اتنی ازیت ناک کہ ڈیڑھ سو تلواریں کسی کو ماری جائیں تو اس کی تکلیف کم ہے مگر موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے اور ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ ایک ہزار تلواریں کسی آدمی کو ماری جائیں اس کی ازیت اس کی تکلیف کم ہے لیکن موت کی ازیت اس سے بھی زیادہ ہے غالباً حضرت حذیفہ سے نامہ گرا بھول رہا اللہ ایک رسول وہ زندگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ میری ملاقات انتقال کے وقت جان کمی کے وقت ایسے آدمی سے ہوگی جس کی روح نکل گئی تو میں اس سے پوچھوں کہ تجھ پہ کیا بیت رہی اس نے اتفاق کہی ایسا تو کوئی آدمی نہ ملا ان کی ملاقات مرتے وقت ہو اور وہ اس سے پوچھے کہ جان کنی کا کیا حال اس طریقے سے روح نکل رہی ہے خدا کرنا دیکھیے ان کی موت کا وقت آ گیا جب ان کی موت کا وقت آئے ان کی یہ بات ان کے صاحبزادے سنا کرتے بار بار یہ کہ وہ ان کے پاس آ گئے ان کا ابا آپ کو تو کوئی عقلم نہیں ملا کہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ موت کیا ہے اور کیا معلوم ہے آپ سے بڑھ کے کون ہوگا آپ ہی بتائیے آپ کیا محسوس کر رہے جب جانکنی کا وقت ہے تو والد ماجد کہتے جو صاحب رسول کا بیٹے دے میرا منہ کتنا بڑا ناز کے نسلے کتنے بڑی اب میں یہ محسوس کر رہا کہ بقدریج سانس تنگ ہوتے ہوتے اب ایسا لگ رہا کہ جیسے کہ میں سوئی کے سوراخ میں سے سانس لے رہا جب آخری وقت جب آتا تو آدمی پر اس کا عرصہ حیات اتنا تنگ ہو جاتا سانس اتنی تنگ ہو جاتی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ سوئی کے سوراخ میں سے سانس لے رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جسے لوگ موت کہتے ہے، حق ہے موت حق ہے لیکن اس کا نقشہ نہیں. ذہن میں ہو کیا ازیت کیا تکلیف آدمی کو مرتے وقت ہوتی ہے تو عزیزا نے آدمی کبھی کسی برائی کی طرف نہیں جا یہ موت کا تصور اگر آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے مشائل اور سوکھیا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نسل کسی برائی کی طرف تمہیں لے جائے کسی برائی کی جانی رغبت کرے کسی برائی کی جانی تمہیں مائل کرے کہ یہ گناہ کرنا چاہیے تو فرماتے ہیں موت کو یاد کرو وہ ذہن سے برائی نکل جائے جس اقدام کو کرنے والے اس کے قریب نہیں جاؤ گے اگر موت کا تصور تمہارے ذہن میں ہے اور پھر نہ کس حال میں آ جائے آپ کس حال میں کس معاملے میں اور اچانک موت آ جائے اور اس کا ایک وقت ہے اور جگہ بھی جیسے امام سیوتی نے حدیث نقل کی کرواج حضرت سلیمان علیہ السلام جلوا کر ان کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا حضرت ملک الموت آئے اور اس آدمی کو ایسے کر کے دیکھا وہ ڈر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا حضرت ہوا کو حکم فرمائی کہ مجھے اڑا کر ہند کی سرزمین میں لے جائے حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں پر حکومت کرتے انسانوں پر حکومت کرتے چرم ترن پر حکومت کرتے یہاں تک ہے کہ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی ایسا کون سا حکمرا ہوگا کہ جس کی ہوا پر بھی حکومت اور یہ مسئلہ قرآن مجید قرق حمید سے منصوص ہے یعنی قرآن سے ثابت کہ جب وہ فرماتے ایسے قالیم ہوتا تخت ہوتا اس پہ قالیم اس پہ کرسی کرسی پر, پر, پر جلوہ گر ہوتے اب ہوا کو کم فرماتے اڑاؤ ہوا انہیں اڑاتی اب اس, اس سمت لے جا اس سمت لے جا اس سمت لے جا اس سمت ادھر لے جا ادھر اور جب مناسب سمجھتے تو تفسیروں میں ہیں بڑی دقیق چیزیں وہ میں پھیلانا نہیں چاہتا مضمون کہ کو کہ حدود کو بلا ان کی بارگاہ میں آتا اس سے پوچھتے زمین میں دیکھو پانی کہاں وہ حدود میں یہ تاثیر تھی کہ ایسے زمین کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو گائڈ کرتا تھا جب یہاں تک اتارا ہے جا تو تھوڑی سی کھدائی کرتے وہاں سے پانی نکلا تھا وہ مشیر تھا ایک طرح سے حضرت سلیمان علیہ اللہ کو تھا ایک بات یہ بھی زمین سنتے چلی کسی نے حدود کو کہا اس کا تعلق اسی عنوان سے کہ بھئی تم زمین میں جھانک کر دیکھتے تو تمہیں پانی نظر آتا یہ جب شکاری جال بچھاتا ہے اور تمہیں پکڑ لیتا تو تمہیں جال نظر نہیں آتا کہتا واقعی بات تو یہ کہ جب موت آتی ہے نا تو جال نظر نہیں آتا ورنہ زمین کی ٹائم پانی دیکھ لیا کرتا اسی طریقے سے آدمی سب کچھ دیکھتا ہے مگر اسے اپنا جال نظر نہیں آتا کہاں پس کہاں جا رہا اللہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو گم دیا لے جاؤ اسے ہند کی سرزمین پر وہ ہند کی سرزمین میں پہنچا وہی اس کا انتقال ہو پھر ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک الموت حضرت اضرائی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ جو اس دن ایک آدمی میرے برابر بیٹھا تھا اسے کیوں گور رہے کائی کے لیے دیکھ رہے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی شان جو فرشتے ہیں ملک الموت ہوں یا ازرائی ہوں یا اصرافی ہوں علیم سلاد و سلام وہ ان کے بھی آقا ہوتے ان سے بھی منصب میں بہت بڑے ہوتے ان سے پوچھا کیا وجہ انہیں کہ حضور وجہ کچھ نہیں تھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں تو اس کی روح قبض کرنی ہے ہندس اور یہ ابھی تک آپ کے برابر میں بیٹھا ہو حالانکہ میری کتاب میں تو اس کو مرنا ہند کی سرزمین پر کسی نے خود ہی آپ سے کہی کہ اب آواز کو خود کیجیے کہ زمین اڑا کر کے ہوا اڑا کر لے جا جیسی ہند کی سر زمین میں پہنچا اور فلون سے موت آ تو موت کا وقت بھی معین ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جگہ بھی معین ہے کہ کہاں مرے گا یہ سب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کتاب میں ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے تو آپ نے دیکھا کہ وقت بھی اور جگہ بھی معین ہے اور اس لیے فرمائیں کہ اربق آدمی جو ہے وہ تیار رہے موت کے کہ جب بھی موت آ وہ ایسی حالت میں آئے کہ وہ مسلمان ہو کیا مطلب ہوا ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رکھے نماز پڑھتا رہے خوف خدا غالب رکھے تصویر و تعلیم کرتا رہے جب بھی اسے موت آئے ایسی حالت میں آئے کہ وہ پکا مسلمان ہو پر ایسی حالت میں موت آئے تو اللہ تبار کا بطالہ کے یہاں اس کی نجات ہے اب آئیے ذرا ہم بخاری شریف باب و فاصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے امام بخاری نے ایک باب متعین کیا کہ حضور علیہ السلام کی وصال پر اور اس میں یہ چند حدیثیں نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو آپ کے بدن میں زور ہو گئے تو آپ کیا کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورتیں کل الود ربن فلاح کل الود ربن ناس یہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اس کے بعد جہاں تک بدن پر آپ کے ہاتھ جاتے وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو تیرا کرتے جیسا گادنے کا ہماری بوڑھوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ پڑھ کر دم کر کے اپنے اوپر پھیرتے لوگ اس کو بدن کہ یہ کیا نیا قریفہ نکالا حالانکہ بخاری شریف کی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدیث موجود ہے اور اس کے بعد جب حضور میں زوف اتنا بڑا تو آپ اس طریقے سے کر نہیں رہے تھے بظاہر حضور کا ذوق تو امر حضرت عاشا صدیقہ اپنے ہاتھوں پر ان آیات کو دم کر کے اس طریقے سے دم کر کے اور ان کے اوپر پھیرا کرتی تو آج بھی ایک ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں پر یہ آیتیں پڑھ کر کے دم کر کے ہاتھ سے ان کو پھیرے اور کوئی بیمار آدمی ان آیتوں کو دم کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کرے اور اس کے بعد اپنے اوپر پھیرے تو ایک ذریعے علاج بھی ہے اور ذریعہ شفا بھی ہے یہ پھر اس کے بعد کیا ہوا آخری وقت جب حضور علیہ السلام کا آیا تو آپ کے سراہنے کے پانی کا کٹورا رکھا ہوا جس وقت ملک الموت آتا حضور سے اجازت دیتا حضور علیہ السلات سلام کے روح قبض کرنے کی اس سے پہلے کا سما حضور اس طرح کٹورے میں ہاتھ بھگاتے اور پسینے سے شراب ہوتے اپنے چہرے پر گیلے ہاتھ کو پھیر کر فرماتے اف سکرات الموت موت کی سکرات بہت زیادہ ہے موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے وہ مول مولنی حضرت عاشیہ صدیقہ فرماتی جب میں نے حضور علیہ سلام سلام کے وصال پر یہ وقت دیکھا اب یہ خوش میری دور ہو گئی کہ موت آسان ہے موت بہت مشکل حضور فرماتے اف سکرات الموت بار بار کٹورے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرا کرتے اچھا اس کو کہتے ہیں سکرات کو وقت نذا نزا کہتے ہیں جھگڑے لڑائی ہم کہتے ہیں یہ کہ وقت نزا یعنی ہوں منسکرجوم میں کرتے ہیں یہ موت کا وقت اس کو نزا کیوں کہ رو اور جسم کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے جب فرشتہ آتا ہے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے بدن تو روح بدن کو چھوڑتی نہیں اور بدن روح کو نہیں چھوڑتے اس کشمکش میں جب فرشتہ روح کو پھینچتا اسی لیے اس کو آلم نذا کہتے ہیں کہ جھگڑے کا عالم کہ روح اور جسم میں جھگڑا ہوتا کہ روح بدن کو چھوڑتی نہیں بدن روح کو نہیں چھوڑتا اور فرشتہ اپنے حکم کے مطابق زبردستی بل جب اس کے بدن سے روح کو نکال لیتا ہے پھر اس کے بعد جب آدمی مرتا اس کو کہتے ہیں ہم اس آدمی پر جو ہے وہ موت پاری ہو گئی چند آئیے آخری باتیں حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے ایک چیز سے طلب ایک چیز مثلا سن یقیناً سمجھ گئے کہ موت ازیتناک ہے ہم بھی کہتے ہیں بہت ازیتناک اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس کی آسانی کے لیے کوئی طریقہ آپ سوچیں کہ موت آسان ہو اس کا کیا طریقہ ہے اتنی ازیت سے آدمی بچ جائے اور کوئی اس کو پریشانی نہیں ہو اس کی اے اے اے اس کا طریقہ کیا حضور علیہ اللہ سلام نے اپنے وصال سے پہلے حضرت عادشہ صدی رضی اللہ جلد الطالانہ سے مسواک طلب کی مسواک نے مسوا حاضر کر دی تو حضور علیہ السلام کے پتن میں اتنا ذوق اتنی کمزوری تھی کہ مسواک کو چبا نہیں سکتے آپ نے عم مومین کے اشارہ کیا کہ تم اسے چبا کر کے انہوں نے مسواک کو چبا چبانے کے بعد حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی اب حدیث پر ہمارے علما سبحانندا دس فن کے ماہر ایک بڑی بھی چوڑی بحث میں پڑ گئے کیوں حضور نے مسواک منگوایا کیا ہوا یہ تو شرف صدیقہ کو یہ حاصل ہوا فرماتی ہیں کہ تمام حضور کی ازوار مجھے یہ شرط حاصل آخری ایام حضور علیہ السلام حضرت عاشہ صدیقہ کے گھر میں گزار اور دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ میں نے اپنی مسوا جو منہ کی چاپ کر کے حضور کو دی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اس کو دھو کر کے لا بلکہ میرے منہ کی چبائی ہوئی حضور نے استعمال فرمائی یہ مجھے فخر حاصل اس ساری زندگی پکڑ کرتی اب ایک باپ کھل گیا علما اور محدود کا اور اس کا نتیجہ و سفات یہ نکلا کہ جس آدمی کی خواہش ہو اسے موت اور آسانی سے آئے ایک تو اللہ اس کے رسول کی تعداد ہر آدمی کو کرنی چاہیے لیکن مسواک اپنے اوپر لازم ہو اور ہمارے ایمام کی امام اعظم ابو ہنی پائے ردی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مسواق جو ہے یہ ادو کی سنتن ادو کی سنت اور جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان نمازوں سے کئی درجے توقیت رکھتی ہے جو بغیر مسوا کے کی جائے اب ہمارے ساتھ برا مت مانی اب ذرا سا کڑوا بھی ہوتا ہے تو اب کیا ہوا انگریزوں نے ہمارے ہاتھ سے مسوات چھین کر برش اور ٹیوب تھما دیا ہمارے ہاتھ میں تیس روپے کا ٹیوب بیس روپے کا برش کمپنیاں بھی چل رہی بڑے مسائل بھی ہو رہے ہیں یہ بھی ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برش اور ٹیوب استعمال نہ کریں آپ وہ کریں مگر حضور کے سنت ادا کرنے کے لیے وضو سے پہلے مسوا بھی ضرور میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دانت صاف کر ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں بہت اچھی چیزیں آپ کریں بعض ٹیوب ایسے آتے ہیں کہ جس میں کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو دانتوں کو صاف کرتے ہیں اس کی جڑوں کو مضبوط کرے کسی بات سے اس کا ایک انکار نہیں کر رہا اور پورا میں نے اس کو بل استعاب پڑھا اس کے کیا فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو پورا میں نے پڑھا ایک تو یہ کہ رمضان میں ٹیوب استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور ہر وزو کے وقت میں جب بھی آپ وزو کریں مسواہ کو ضرور کریں اور اس کا ثواب بھی زیادہ اور فرمایا کہ مسوا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا جان کنی آسان ہو جاتی جب آدمی کو موت آئے تو اس کی موت آسان ہو جاتی اس کی روح جب قبض ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے قبض ہوتی ہے اور بھی اطیبا نے اس کے بے شمار فوائد بیان کیے پیلو کا ایک درخت ہے جس سے عموماً مسوا کی جاتی ورنہ زیتون کی مسوا بھی نیم کے درخت کی بھی مسواق ہے کسی بھی درخت کی کہ جس سے مسواس کریں تو مسوا کا ثواب مل جائے پیلو ایک درخت ہے جس میں ایک بہت ہی گیہوں کے برابر ایک پھل لگتا ہے جس کو پیلو کہتے ہیں اس لیے درخت کا نام پیلو کا درخت ہے تو وہ مسواس جو ہے اس کے کرنے کے اطیبانے بڑے فوائد لکھے اب آپ میری جانب دیکھیے یہ یہ میرے ہاتھ میں تین اس کو مسواق تصور کر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں انگلیاں ہمارا دین کتنا مکمل ہے کہ مسواخ کا طریقہ تک حضور میں فرم ہے مسواخواہ سننا اس کو پکڑا کیسا جائے اس میں بھی سننا کتنا دین مکمل اور کتنا وسیع دین ہے ہمارا یہ انگوٹھا نیچے رکھی ہے یہ تین انگلی اوپر رکھی ہے اور یہ چھوٹی انگلی اس کے نیچے لگائی یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے اور اس طریقے سے جو آدمی مسواس کرے اطیبہ کہتے کہ ان رگوں کا کچھ تعلق جسم سے ایسا ہے اس طریقے سے مسوا کرنے کا طبی فائدہ یہ ہے اسے کبھی بواثر کی بیماری نہیں ہو نماز, نماز, نماز. نماز کے فوائد الگ ہیں یعنی ثواب زیادہ ہے دانت الگ سا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی مرفات میں ایک جگہ فرماتے ہیں جو مشکا شریف کی شرح ہیں کہ مسواں جب آدمی کرے تو دانتوں کے صاف کرنے کی نیت نہیں کرے بھائی دان تو ساتھ ہو جائیں گے جب مس کرے تو مس جب کرے تو حضور کی سنت سمجھ کر مس بات کرے تاکہ اسے ثواب حاصل اس کا فائدہ کیا ہے جان کنی کا وقت جو ہے وہ آسان ہوگا اور آدمی اتنی سے اس کا انتقال ہوگا اور بہت لمبی چوڑی بحث ہے جس میں آپ کو میں ڈالنا نہیں چاہتا سی اتنا ضرور کہہ دوں کبھی زندگی نے وفا کی ہم کسی بڑے جلسے میں اس کو عنوان بنا کر انشاءاللہ شاء اللہ زیر بیس لائیں یہ عنوانات بہت خوش ہوتے ہیں سمجھے نا لوگوں کو سننے میں مزہ نہیں آتا ایسا عنوان ہونا چاہیے رسالت نہ اس نے ذرا لوگوں کو سننے میں مزہ آتا آج تو سب آپ سوئیں گے کہیں گے بابئی مولانا الطاف نور صاحب اچھا مولوی آپ نے بلایا اس نے پیسہ ڈرا دیا جب تو کام بھی نہیں ہو گاڑی بھی نہیں چل رہی کھانا کھانے میں مزہ بھی نہیں آ رہا مولانا تو کم نے کر چلے گا لیکن ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جان کنی کو آسان کرنے کا طریقہ کیا حضور کی غلامی میں جیو حضور کی غلامی میں سو حضور کے غلامی میں اٹھو کھاؤ حضور علیہ السلام کا غلام بن کر کے آدمی دیکھے تو کہے مستفیٰ کا غلام چلے تو لگے مستفیٰ کا غلام بیٹھے تو لگے مستعفی کا غلام, غلام، بات کرو سست اچھی بات کرو پتہ لگے کہ حضور علیہ السلام تو کا غلام جب حضور کی باتوں فرما برداری میں آپ کو موت آئے تو جان کنی آسان ہوگی اور بعض مشاعت میں بڑے استدلال کے ساتھ لکھا کہ حضور کی سچی پتی غلان موت آ تو جمال مستعفی سامنے ہو موت کی تکلیف تو ہوتی مگر حضور کا حسن و جمال اس پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ موت کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یہ موت کی تکلیف کا احساس اور اس کو استاد زمن شہین شاہ سخن مولا حسن فاضل کریلیم نے ایک شیر میں پورے فلسفے کو بیان کر دیا ہیں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلن بن کے سزا آئیے تو موت مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو محترم الطاب نور صاحب کے سوسر صاحب رچن کے انتقال تو مجھے ہم سمجھے خالی ہمیں دعوتی ہی ہمیں اللہ یا سپیکر دیکھ کر ہمیشہ کہنا بھی ہے تو مناسب سمجھا میں نے اس موت کے انمان پر جس سے ہم بھلا بیٹھے پسے پوس ڈال بیٹھے اٹھا کر کے پالا ہے یا الماری ہم نے رکھ دیا یہ یاد تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کے طور پہ فتح فرمان لما النا علت